برحم الرحیم اللہ صحمد علی علیہ محمد السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح والنشہ باقی تمام سامعین خارن برادر سب کچھ مجھے واقعی سرمس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب درس دعو دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو چونسٹھ تین ہے اور دو سو چونسٹھ جو ہے وہ شروع سے ابھی تک تمام کا تمام کلاسز کا درست نمبر ہیں اور تین جو ہیں اس وقت ہمارا سلسلہ درست جو ہے نماز تحاج سے پہلے <تصفح> <تصفح> پڑھی جانے والی دعا ہے نماز قیام اللیل دو الخط پڑھنے کے بعد نماز تحجید شروع کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے تعریف ڈیٹ پیش کا ہے اس دعا کا آج تیسرا درس ہے اس کے تیسرے چوتھے پیراگراف کا جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو آج کے درجۂ اس پیراگراف کا ترجمہ ہے تیسرا درس اس دعا کا بسم اللہ وحیم المن لقلحمد عنط نورسماوات ولازی و لقلحمد عنط ذین الثماوات ولارزی و لقلحمد عنت بہاثماوات ولازی و لقلحمد انتقوم و انت سماوات ولازی وََََََََََ منفى ہن ومن عل یہ ایک پیراگراف ہے جو اللہ تعالیٰ کے عظمت کا اس کائنات میں اس کی عظمت کا ذکر ہے تو اس مختصر دعا کے لوگوں کو توضیح دے دوں گا آج کے درس میں تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہاں جی مخاطب ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے عظمت بیان ہے فرمد اللہ ہم لق الحمد اے اللہ اے پروردگار لک الحمد تمام تعریفیں تیرے لیے خاص ہیں ہاں جی تمام تعارف ہیں تیرے لحاص تمام تعارفیں صرف تیرے لے ہیں جیسا الحمد للہ رب العالمین آپ کہتے ہیں تمام تعارفیں عالمین پروردگار کے لئے ایسے ہی جو ہے لق الحمد ہاں جی اس میں جو ہے اس میں الحم پہلے اس میں لقآباد پہلے یعنی صرف تیرے لے ہیں اس میں انحصار کو سمجھاتے ہیں حصر کو سمجھاتے ہیں یا پروردگار اللّہ لق الحمد تمام تعارفیں تیرے کاغذات کے لئے ہیں ذات کے لحاظ انت نور تنور سماوات تو آسمانوں سماوات آسمان اور زمین تو تمام آسمانوں اور زمین کا جو ہے نور ہے ان تنور سماوات والا تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو زمین اور آسمانوں کا نور ہے تو نور کا معنی جو ہے مواد کے لحاظ سے تو آسمان زمین کا نور ہے یعنی روشنی نور کے معنی روشنی اور یہ معنی کیا میں ایک معنی ایک کیا ہے وہ جو وہ چیز جو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے نور یعنی وہ چیز جو دوسری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے ہاں جہاں جی سادہ سمجھنے کے لیے آپ کے کمرہ ٹھپ تھا تاریخ تھا اس میں جب آپ نے بلب جلایا بلب نور ہے پھر چراغ جلایا نور ہے ہاں جی تو اس کیا ہوتے کمرے میں ایک اندر جو خوش سب کو ظاہر کرتے ہیں پہلے کمرے کے اندر تب تاریخ تھا کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا جب آپ اس نے کوئی نور روشن کیا تو کمرے کے اندر ہر چیز نظر آنے لگتا ہے تو نور یعنی وہ جو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے تو نور اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہرا لنفسی و وہ لغیری ہو یہ جو ہے علم ہنج فلسفہ والوں نے حکمت والوں نے یہ تعریف کیا ہے نور کی نور اس حقیقت کو کہا جاتا ہے جو ظاہر لنفسی و منحصر لغیری۔ خود بھی ظاہر ہے خود بھی دوسروں کو نظر آتا ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کرتا ہے جیسے آپ نے کمرے میں بلب جب روشن کیا تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں بلب بھی نظر آتا ہے اور بلب کی وجہ سے کمرہ بھی نظر آتا ہے کمرے کے اندر جو چیز ہے وہ سب نظر آتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ جو لائٹ ہے بلب ہے وہ نور ہے اس کے اندر جو روشنی ہے وہ نور ہے تو نور نور کی تعریف ہے کہ ظاہر لنب سی و منہ شرن لغیریں خود روشن ہو ظاہر ہو نمایاں ہو اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی ظاہر اور نمایاں کرتا ہو دوسروں کے لیے اور وہ دیکھنے کے قابل بنتا بن جاتا ہو تو اس چیز کو نور کہا جاتا ہے یعنی نور وہ چیز جو خود ظاہر و نمایاں ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے چنانچہ جو ہے المنجد میں استثر میں یہ لکھا ہے کہ بقول بعض یہ منجد کے بار ہے نور اس کیفیت کا نام ہے ہاں جی نور کے بھیت کے نام ہے جس کو قوت باشرہ اول ادراک کرتی ہے ہاں جی قوت انسان کی دیکھنے کی قوت جو ہے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھ سکتا ہے وہ نور ہے جس چیز کو دیکھتا ہے وہ نور ہے اس نور کے ذریعے سے پھر دوسرے چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے واسطے سے مباصرات کا ادراک کرتی ہے اسے نور کے واسطے سے دوسری دیکھی جانے والی تمام چیزوں کو اس نور کے ذریعے سے قوت باصرہ ادراک کرتے ہیں ہاں جی کمرے میں نور جب ہے تو کمرے میں دیکھی جا سکنے والی تمام چیزیں آنکھ کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں ہاں جی تو لہٰذا نور وہ چیزیں جس کی جس کی سے جس کے جس کے ذریعے سے دوسری دو قوت باثرات انسان کی دیکھنے کی قوت سب سے پہلے اسے درخ کرتی ہیں اور اس کے واسطے سے مباصرات کا ادراک کرتی ہے دیکھی جانے والی تمام چیزیں اس نور کے وسیلے سے دیکھا جاتا ہے آپ کو سادہ مثال یہ دے دیا سورج نور ہے رات کو سورج نہیں ہے لہٰذا ہمیں بہت چیزیں ہمیں نظر نہیں آتا ہمارے آنکھوں کو جب سورج طلوع ہو جاتی ہے تو سورج کے نور کی برکت سے ہمیں ساری دنیا کی ہر دیکھی جانے والی چیزیں ہر وہ چیز جو انسان کی آنکھ دیکھ سکتا ہے وہ ان سب کو اب ہم دیکھا جا سکتا ہے اس نور کی برکت سے ہم ہر چیز کو جو پہلے نہیں دیکھتے تھے جب نور ظاہر نہیں تھا سورج کی ظاہر ہو گیا تو ہم تمام چیزوں کو جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی وہ سب کو دیکھ لیتے ہیں تو لہٰذا نور کی یہ تعریف کیا ہاں جی اس کے نام ہے جس کو قوت باشرہ سب سے پہلے ادراک کرتی ہے دیکھنے کی قوت آنکھ اور اس کے واسطے سے اور اسی نور کے واسطے سے <coughs> <تصال> مبصرات کا ادراک کرتی ہر دیکھی جانے والی چیز نور کے ذرے سے دیکھتی اور ایک جگہ میں مکمل تاریخی ہے تو انسان کی آنکھ ہے قوت باصرہ اور جگہ میں اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے جب تو اس کمرے میں ولو ایک خفیف نور ہو ہلکی نور ہو تو اسی حساب سے وہ چیزوں کو جو ہے پھیکی پھیکی ہلکا دیکھ لیتے ہیں اور جتنا نور زیادہ ہوگا جتنا منور ہوگا چیزوں کو زیادہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے اس لیے نور کی تعریف کیا ظاہر علیہ نفسی و موظ ہر یہ سب سے جامع تعریف نور کی خود ظاہر ہے خود دہاں دوسرے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسری ساری چیزیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور دیکھنے کے قابل اور لائق ہو جاتی ہیں تو اس طرح جو جب اللہ کے بارے میں ہم بولتے ہیں اللّہ کلحمد نور نورسماواد اب اس کے تجمہ یہ ہوگا اے اللہ اے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لے ہیں تو زمین و آسمانوں کا نور ہے یعنی تو زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نور جو ہے اس لائٹ جیسی اس سے ہم تجویز نہیں دے سکتے ہیں. ہم یہ ہمارا آنکھ اس نور کو تو برداشت کر لیتے ہیں اللہ کے نور جمال کو انسان کی یہ آنکھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں موسا علیہ السلام پہ کوئی تر پہ اس نور کا ہاں جا اللہ کے نور کا ایک جھلوا حت عدن فرمان اس پر جو ہے تجلہ کیا تو اللہ کی کمال نور نے اور موسا بے ہوش ہو گیا کوئی تو راگ بن گیا اور جو ستر نفر سے وہ سمر گیا تو انسانی آہ میں اللہ کے اس نور جمال کو دیکھنے کی طاقت ہے نہیں لیکن کائنات کے ہر شے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کائنات کے ہر شے کے اندر جو نور ہے سورج کے اندر جو نور ہے روشنی ہے چاند کے اندر جو نور ہے روشنی ہے ان ہاں جس تمام ستاروں کے اندر نور ہے روشنی ہے اور ہر چاغ کے اندر چراغ کے اندر جو نور ہے روشنی وہ سب اللہ تعالی نے ہی ان سب چیزوں کو منور کیا ہے اللہ زمین آسمان کا نور ہے انہیں اللہ تعالی نے تمام زمین آسمان کو اسی پاک زاد نے روشن کیا وہ آسمان زمین آسمان زمین آسمانوں کو روشن کرنے والا ہے اور سب کی روشنی اسی اللہ سے ہے تو اس عظیم سورج چاند ستارہ گان اور تمام کہ شانوں میں موجود اربوں ستارے سیارے سب کا نور اور روشنی اسی پاک ذات کے نور سے ماخوص و مصطفیٰ ہے اسی نے ان سب کو اور اسی پاک ذات نے ان سب کو منور کیا ہے ان میں سے جس کے اندر جو نور ہے سب اسی پاک ذات نے ان کو منور کیا ہے بذات کوئی بھی چیز منور نہیں ہے سب کو اسی پاک ذات نے منور کیا روشن کیا ظاہر کیا ہے اور چیزوں کو ظاہر کرنے والا بنایا اور ساتھ ہی جو ہے آپ کے بعلوم ہیں اور انور ان جو اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے بھی ایک ہے ہمارے دعوت شریف میں جو 99 اسما ہیں ان میں سے ایک یا نور ہے ہاں جی یا نور یا قدوس یا نور ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے تو یہ جو ہے پہلے پیراگراف کا توضیح اللہم لکل حمد انت نور یا اللہ نورسماوات وطن اللہ ہاں جی تو نے اس پری کائنات کے ہر شے کو زمین آسمانوں کا تو نور ہے اور تو نے زمین آسمانوں کو روشن کرنے والا تو ہے ان کے اندر جو نور رکھا ہو جو ہے یہ چیزیں جو ہم نظر آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے ان سب کو منور کیا ہے روشن کیا ہے اسی ذات کے نور سے یہ تمام انوار مصطفات ہیں اسی نے روشن کیا ولاک الحمد و انتظین وسماوات والا دوسری پیراگراف جو ہے ہاں جی اللہ تمام تعارفیں تیرے لئے ہیں ہاں جی اور تو تمام آسمانوں اور زمینوں کا زین ہے اللہ کل ہم تمام تعارفیں صرف تیرے لے ہیں انتظین و سماوات ولا ہاں جی تو آسمانوں اور زمینوں کا ذین ہے زین کے معنی الغد میں زینت دینا آراستہ کرنا خوبصورت بنانا یہ معنی المنجد میں کیا ہے تو تاجمہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ اللہ تمام تعارفیں تیرے لئے ہیں ہاں تمام تعارفیں صرف تیرے لئے ہی ہیں اور تو ہی زمین اور آسمانوں کو زینت بہتنے والا ہے یہ اللہ تو ہی زمین اور آسمانوں کو زینت بہ اس آسمان کے اندر جو خوبصورتی ہے ہاں جی زیب ستاروں سے سیالوں سے سورج سے چاند سے اور اس کے در نیلگن آسمان کے اندر جو خوبصورت جمال ہے ہاں جی وہ اور زمین کے اندر جو ہے ہاں جی اتنے داستان ہے سبز و جات ہے نباتات ہیں پہاڑیں ہیں دریائیں بہتی ہیں ہاں جی کا اور چشمے پھوٹتے ہیں اور کا آبشارے ہیں یہ تمام حسن و جمال اس کائنات کے جس جس شیمِ خواہ آسمان و خواہ زمینوں میں ہو ان سب کو مزعین کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے سب کو خوبصورتی بہنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے فرمایہ اللہ تو ہی آسمانوں و زمینوں کا زینت ہے تو ہی آسمانوں و زمینوں کو خوبصورت بنانے والا آرستہ کرنے والا زینت دینے والا تیری ہی کاغذات ہے تجھ سے ہی اس کائنات کے اندر جو رانائیاں ہیں حسن و جمال ہے وہ سب تش سے ہے اے اللہ آگے ولا کر انت جانتا بہا اور اے اللہ تمام تارخ صرف تیرے لے تیرے ہاتھ سے تو آسمانوں اور زمینوں کا بہا ہے بہا کے معنی جو ہے بہا اور دلچشمی ہا کے ساتھ الف حمزہ بہا کا معنی مضدر ہے بہا یب یا بہی یا یف ہا فیل سے یا بہو ہوا یف مختلف احباب سے استعمال ہوا ہے شاہ ان کا فعل اور بہا ان کا منظر ہے بہا کے معنی لغت والوں نے خیال منجل لغت میں اور قاموس جزید میں لکھا ہے بہا کے معنی خوبصورت ہونا دلکش ہونا بہا خوبصورتی رونق ہاں جی بہیونسی کے محفراد جیسے وسی ہے ان بھی اس کے معنی بھی خوبصورت دل فریب روشن چمکدار خوشگوار خوش منظر با رونق یہ سارے بہا کے معنی میں ہیں تو یہ اللہ تو لے, لے جو ہے تمام اللہ حمد انت ذین السماوات ولاض یعنی اس کا تجمہ یہ ہوا اے اللہ تمام تارشیں تیرے لیے خاص ہیں تو آسمانوں اور زمین کی رونق ہے ہاں جی اور اس طرح زمین اور آسمانوں کی رونق بخوبصورت دوسرا ترجمہ سے ہے ہاں جی اور تیسرا ترجمہ آپ سمجھیں سریں ہاں جی تیسرا ترجمہ کر دیے گا اے اللہ تمام تاریخیں تیرے لیے خاص ہیں اور تو زمینوں زمین اور آسمانوں کو رونق بہنے والا ہے بہا رونق بسنے والا ہے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی خوبصورتیں آپ غور کرتے چلے پہاڑوں پر کھوپتے ہیں زمینوں پر خوب دیں پہاڑوں کے دامن میں درختان ہیں خوبصورت باغات ہیں چشمے ہیں ہاں جی سیر و سیاحت کے جو خوبصورت پہاڑوں پر سرسب و شادابی زمین سرسب و شاداب ہاں جی سر سمندر پانی یہ سب کو آپ سامنے رکھیں ان کے اندر جو رونق ہے میں دل بہلانے والی انسان کو سرور بہنے والی یہ سب رونق ہیں کس نے رکھا ہے ان سب چیزوں میں تو اللہ ہی نے رکھا ہے وہی ذات ہیں جس نے ان سب کو حسن اور جمال بخشا ہے رونق بخشا ہے ہاں جی روشن کیا ہے دل فریب مناظر سے ان سب کو پور کیا ہے خوبصورتی دی ہے رونق دی ہے خوشگوار بنایا خوش منظر بنایا تو یہ سب اسی پاک ذات سے ہے اس لیے کہتے ہیں اللہ ملّ کا الحمد انت تب بہا اس سماوت زمینوں اور آسمانوں کے اللہ رونق ہے تو زمینوں اور آسمانوں کی ہاں جی خوشگوار منظر تش ہیں ہاں جی اس کی حسن و جمال تش ہے تو نے ان سب کو اتنا خوبصورت کیا ہے تو ہے تو یہ سب ہے تو نہیں تو پوری کائنات تاریخ ہے تو یہاں پر بہا منظر میں سو فائل لینے کی صورت میں جو ہے نا یہ مانے دھوم بدھ سے یعنی کہ اللہ جی زمین و آسمان کو رونق اور خوبصورتی بخشنے والا اللہ تو نے اور زمین و آسمان کو روشنی بخشا اور بخشنے والا وہ معنی چاہیے یہ معنیٰ لیکن پہلا ترجمہ زیادہ مناسب ہے یعنی نے جو تجمہ کیا تھا تمام تاریخیں تیرے لے خاص ہے تو آسمانوں اور زمینوں کے رونق ہے یہ تجمہ دب باؤ سماوات والا میں نے کہا یہ تجمہ زیادہ جو ہے مناسب ہے کیونکہ حقیقی معنی میں اس کائنات کے تمام رونق و حسن و جمال سب خدا سے ہے اللہ ہے تو یہ سب حسن و جمال و رونقیں ہیں ورنہ اس کائنات کا نام و نشان تک بہن نہیں نام نشان تک جو ہے اس کائنات کے نام و نشان تک نہیں رہے گا نہیں رہے گا کوئی چیز نہیں رہے گا تو اس لیے جو اللہ ہے تو یہ سب چیزیں ہیں آخر فرماتے ہیں والمد القیوم سماوات ولاد اے اللہ تمام تعارفیں اور تو قیوم ہے آسمانوں اور زمینوں کا و منفین فیہن اور جو اس کے اندر ہیں اس میں ہیں زمین و آسمان میں امن علیہ اور جو زمین کے اوپر ہے آسمانوں کے اوپر ہے ان سب کا تو قیوم ہے تو قیوم کا معنیٰ جو ہے معنی یہ لکھا ہے کہ قیوم اور قیام ان دونوں کے معنی نگران ذمہ دار قاموس جدید میں یہ معنی کیا ان قرآن لغت کی کتاب ہے فیر اس میں معنی کہ القائم الحافظ قیوم یعنی القائم الو ذات جو کہ اس کائنات کو قائم رہنے والا اور حفاظت کرنے والا لیکولیشن ہر چیز کا ہر چیز کے حفاظت رہنے والا قائم رہنے والا ملموتی لہو ماوی اور ہر چیز کو وہ تمام چیزیں عطا کرنے والا جس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں باقی رہتی ہیں تو قیم یعنی وہ ذات جو کہ ہر چیز کا محافظ نگاہ بان پاسبان نگران ہے اور ہر چیز کو وہ تمام چیزیں عطا کرنے والا جس میں اس چیز کا بقا ہے لہٰذا قاجیم کو بنائیے وہ وہ ذات جو کہ اس کائنات کے ہر چیز کا محافظ و نگران ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی بقا و دوام میں زندگی و حیات ان کی زندگی کے تمام حسن و جمال و کمال رانایہ اسی ذات سے وابستہ ہے اور وہ ذات تمام موجودات کی حفاظت کرتا ہے حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ سب کی تمام ضروریات بھی پورا کرتا ہے یہ ہیں قیوم بس اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تمام تاریخ تیرے لئے خاص ہے اور تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے اوپر ہے سب کو قیوام و دوام اور بقا بہنے والا اور قائم رہنے والا باغذات ہے تو آج اس پیراگراف کے ترجمہ مختصر ہو گیا بقیہ ان شاء اللہ